نحمده ونصليه ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميتاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يصل ويفسدون بالأرض أولئك هو الخاسرون صدق الله للجل العظيم فرمائے ومافا شکیم اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں عهد اللہ وہ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں من بعد پکا ہونے کے بعد ما اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ویو سدون افر اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں بلائل تحم الخا وہی نقصان میں ہیں اس آیت سے پہلے جو آیت گزری ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی نے یہ بیان فرمایا تھا کہ جو مثالیں اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے تو قرآن کریم میں جتنی بھی مثالیں بیان فرمائی گئی ہیں ہمیں ان مثالوں سے گمراہ کرتا ہے لوگوں کو یعنی ان مثالوں کو سن کر وہی گمراہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے کفر کی وجہ سے قرآن کریم کی بیان فرمودہ ان مثالوں پر اعتراض کرتے ہیں اور محض انکار اور اپنی जिद کی وجہ سے وہ قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے یہ بیان فرمایا گیا لیکن اس کی کوئی تفصیل بیان نہیں ہوئی تھی کہ کون لوگ جو ہیں اس ان مثالوں سے گمراہ ہوتے ہیں تو اب اس آیت میں ان لوگوں کی تفصیل بیان فرمائی جا رہی ہے اور یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ان, ان مثالوں سے وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں کہ جن میں یہ عیب پائے گئے اب ان لوگوں کے ایبوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو قرآن سے ہدایت نہیں پا سکتے قرآن سے نفع نہیں اٹھا سکتے تو گمراہ لوگوں کی جب تفصیل بیان ہو جائے گی اور ان کے ایبوں کا جب تذکرہ ہو جائے گا تو اس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ہدایت کون پاتے ہیں تو اب یہاں اس آیت میں ان ہدایت نہ پانے والوں یعنی گمراہ ہو جانے والوں کا ذکر ہے اور اس کی تفصیل ہے اور ان کے عیبوں کا ذکر ہے اور وہ اس طرح سے کہ چار باتیں بیان فرمائی ہیں گمراہ ہونے والوں کی پہلی بات تو یہ فرمائی کہ اللہدین پودون عہد اللہ کہ وہ گمراہ ہونے والے وہ ہیں کہ جو اللہ کے عہد کو اس کے پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اس عہد سے مراد یا تو وہ عہد ہے کہ جو روزِ السط عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے لیا تھا یا اس عہد سے وہ عہد مراد ہے جو اسلام قبول کرنے کے وقت کیا تھا یا اس سے وہ عہد مراد ہے کہ جو بیعت کرنے والا اپنے مرشد سے بیعت کرتے وقت استقامت کا عہد کرتا ہے تو یہ سارے عہد اس, اس میں شامل ہیں تو پہلا عید تو یہ ہوا گمراہ لوگوں کا کہ اللہ سے عہد کیے ہوئے کو وہ توڑ دیتے ہیں تو ایک ہے عہد اور ایک ہے وعدہ اور ایک ہے میساک ان تینوں میں جو ہے تھوڑا سا فرق وعدہ تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بھلائی کا اور خیر کا امیدوار بنانا اور اس کے ادا کرنے کے لیے کوئی بظاہر انتظام نہ کرنا مثال کے طور سے آپ سے کوئی یہ کہہ دے کہ وہ آپ کو فلاں چیز دے گا تو اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی مذاہب انتظام اور انسرام نہیں کیا تو یہ ایک وعدہ ہو گیا اور دوسرا ہے عہد عہد جو ہے وعدے سے ذرا مضبوط قسم کا ہوتا ہے یعنی کوئی آپ سے کوئی کام کرنے کا عہد کرتا ہے اور اس پر آپ گواہ بھی بنا لیں تو یہ عہد ہو گیا کہ اس میں تھوڑی سی مضبوطی پیدا ہو گئی کہ گواہ بنا لیے اور اس کے بعد آتا ہے نمبر میساک کا میساک جو ہے سب سے مضبوط قسم کا عہد و پیمان ہوتا ہے کے گواہ بھی بنا لیے تحریر بھی کر لیا اور تحریر کو رجسٹری بھی کرا لی تو یہ میساک کہلاتا ہے کہ جس میں سب سے اہم جو ہے مضبوطی کا اہتمام کیا جائے تو وعدہ ہو یا عہد یا میساک بہرحال اس کی خلاف ورزی کرنا جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے اب جس قسم کا عہد و پیمان کر کر انسان توڑے گا وہ جرم ویسا ہی ہوگا تو سب سے اہم اور سب سے مضبوط جو ہے میساد تھا کہ یوم ال میں عالم ارواہ میں سب نے اللہ سے مضبوط قسم کا جو ہے وہ عہد کیا تھا تو وہ عہد توڑنا اور دنیا میں آ کر پھر جو ہے اسی رب کا انکار کر بیٹھنا اور اس پر ایمان نہ لانا یہ کفر ہے تو ایک ایپ تو گمرہ لوگوں کا قرآن سے نفع نہ اٹھانے والوں کا یہ ہوا اور دوسرا جو ہے ان کا ایپ یہ ہے کہ ویک کا اونا ہمارا ولاگ بھی کہ وہ کرتے ہیں دیتے ہیں اس امر کو اس حکم کو کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں جوڑنے کا حکم دیا تھا یعنی رشتہ داروں سے رشتے نبھانے کا اور اس رشتے کے قائم رکھنے کا اور اس رشتے ان رشتہ داروں سے میل ملاپ استوار رکھنے کا تو یہ گمراہ لوگ جو ہے وہ اس قسم کے امر کو اور اللہ کے اس حکم کو بالکل جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں اور صلاح رحمی کو بالکل منقطع کر دیتے ہیں تو یہ بھی جو ہے ایپ ہے ان گمراہ لوگوں کا جو قرآن کریم سے مستفیض نہیں ہو سکتے کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور ان کا ایک عیب یہ بھی بیان ہوا کہ وہ حرام کا ارتکاب کر کے زمین میں فساد مچاتے ہیں ویوف صدون اقل <الْلَرْض> یہ ان کا عید اس عید کے اس حصے میں بیان ہوا کہ وہ ناحق حق جو ہے فساد مچاتے اور حرام چیزوں پر عمل درامت کر کے حرام باتوں پر اور حرام امور پر عمل کر کر وہ زمین کو فساد بالکل بھر دیتے ہیں ہر طرف جو ہے شر اور فساد برپا کرتے رہتے ہیں تو یہ بھی جو ہے وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن سے ہدایت نہیں پا سکتے اور یہ ان کا اپنا قصور ہے اور ظاہر ہے کہ ان کا سب سے بڑا ایپ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے رب اپنے پیدا کرنے والے کا انکار توحید پر ایمان نہ لانا رسالت و نبوت کو تسلیم نہ کرنا اس پر یقین نہ رکھنا یہ بھی ان کا ایک عیب ہے تو اب تک جو ہے انہوں نے ان تمام عجوب کا انتخاب کیا تو پھر وہ کیسے جو ہے قرآن سے مستفید ہو سکتے ہیں کیسے جو ہے وہ قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن پڑھنے سے صرف قرآن پڑھنے سے ایمان حاصل نہیں ہو سکتا ہے اور جب تک کہ حقیقت ایمان حاصل نہ ہو حقیقت ایمان کیا ہے تو یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے حقیقت ایمان ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت جب تک یہ حاصل نہ ہو اور یہ بھی اللہ کے فضل ہی سے حاصل ہو سکتی ہے اللہ کا فضل ہو جائے تو یہ چیز نصیب ہو سکتی ہے ورنہ نہیں ہو سکتی ہے تو ایمان جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے اور ایمان ہی دراصل بیج ہے اور تخن ہے اور قرآن جو ہے یوں سمجھ لیجئے قرآن جو ہے وہ بارش کا پانی تو زمین میں جیسا بیج ہوگا تو اس پانی سے ویسے ہی درخت اگے گا تو قرآن کی مثال اور قرآن اپنے فیض پہنچانے میں ایسے ہی ہے جیسے کہ بارش بارش کا پانی ہر جگہ پہنچتا ہے لیکن یہ بیج جیسا ہوگا ویسا ہی اگتا ہے تو بیج جو ہے وہ ایمان جسے ہم ایمان کہہ ہیں اور ایمان جو ہے وہ دراصل اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور الفت قائم ہونے کا نام ایمان ہے اور یہی اصل ہے اور یہی حقیقت ہے اور یہی جو ہے تخم ہے اور یہی جو ہے بیج ہے اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کتنا ہی پڑھا جائے اور کوئی قرآن کے ساتھ اپنا بظاہر کتنا ہی جو ہے وہ رشتہ بتلائے لیکن اس کا یہ رشتہ حقیقت قرآن سے رشتہ نہیں ہو سکتا تا وقت ہے کہ جو ہے وہ سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی سے رشتہ قائم نہ کرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی جب تک حاصل نہ ہو اس وقت تک جو ہے یہ قرآن کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا ہے اور ایمان کا ایمان کامل اس کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا ہے آپ دیکھیں کہ کافر کو پہلے قرآن نہیں پڑھایا جاتا ہے پہلے اس کو کلم طیبہ پڑھایا جاتا ہے تو یہ کلم طیبہ کیا ہے یہ سرکار دالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا رشتہ قائم کیا جاتا ہے جب یہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو پھر کہیں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے تو پتہ چلا کہ صرف اور صرف قرآن پڑھانے سے ایمان حاصل نہیں ہو جاتا اور قرآن سے رشتہ قائم نہیں ہو جاتا قرآن کے نازل کرنے والے سے تعلق قائم نہیں ہو جاتا اور قرآن جس پر نازل ہوا ہے یعنی صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت تک رشتہ قائم نہیں ہوتا ہے بلکہ یوں کہیے کہ قرآن کے نازل کرنے والے قرآن خود بذات خود قرآن سے اور قرآن جس پر نازل ہوا ان تمام, ان تمام سے رشتہ اس وقت تک استوار نہیں ہو سکتا ہے تا وقتے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی کا توق اس کی گردن میں نہیں پڑ جاتا کسی غلامی کے توق کو ڈالنے کا نام ہے کلم طیبہ کا پڑھنا اور پڑھانا اور اس کو جو ہے مان لینا جب کلم طیبہ پڑھنے والا اس کو مان لیتا ہے تو پھر ان تمام سے جو ہے وہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو جب تک یہ رشتہ قائم نہیں ہو اس وقت تک کسی سے رشتہ ایمان ایمان کے جو ارکان ہیں ایمان کے جو جزئیات ہیں ان, ان میں سے کسی ایک سے بھی جو ہے یہ رشتہ قائم نہیں ہوتا تو پتہ چلا کہ سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی جو ہے یہی جو ہے اہم ہے اور اسی کے ذریعے سے جو ہے تمام سے رشتہ استوار ہو جاتا ہے اور اسی سے پھر جو ہے وہ ایمان حاصل ہوتا ہے تو یہ آیت کریمہ ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ قرآن اگر کتاب اللہ ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور اللہ نور ہیں تو صرف کتاب سے کام نہیں چل سکتا جب تک کہ نور اللہ کا یہ حاصل نہ ہو جائے اور اللہ کا یہ نور نہ مل جائے اور اللہ کے اس نور سے تعلق جو ہے وہ استوا نہ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اس جو ہے وہ نور سے اور اپنے اس جو ہے قرآن سے اپنی اس کلام سے کما حق رشتہ وابستہ قائم رکھنے اور اس کو قائم رکھنے کی توحفی کی نایت فرمائے اس پر قائم رہنے کی توفی کی نہایت فرمائے واکر الدامان